و و علی اللہ جی میرے بھائی ایک دفعہ پھر نگاہیں ذرا کتابیں بند کر کے کتابیں بند کر دیں ذرا اللہ آپ کو ذائقہ دیں کتابیں بند کر دیں جلدی کے ساتھ بس کہ ابن تہمیہ رحیم اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کسی امام کا فتویٰ کول اور رائے کسی حدیث کے خلاف ہو تو اس کے تین بڑے اسباب ہوتے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اجمالی اسباب ان میں سے پہلا سبب آپ کون سا حجی وسیم بھائی حدیث پہنچی, حدیث پہنچی نہ ہو جن کے نام مجھے معلوم ہو چکے ہیں انہیں نقصان ہو سکتا ہے ओ. کہ ان سے سوال کرنا آسان ہے اور ان کے پیشنٹ نجیب بھائی بیٹھے ہوئے اچھا نجیب بھائی جی <laughs> <laughs> <laughs> نجیب بھائی دوسرا سبب دوسرا سبب یہ ہے کہ اور یہاں وہ حدیث اس کا مفہوم جو اوروں نے سمجھا وہ سمتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے اس کا مفہوم وہ نہیں بنتا جو دیگر لوگ سمجھے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جی منظور بھائی تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچے کو موقع دینی جی جی رک جائیں بیٹا ابھی وہ نہیں ہے ابھی وہ آگے چل کے جی منسوخ ہو چکی ہے حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور پھر میرے بھائی توجہ میری جانب آپس میں گفتگو نہیں اللہ آپ کو خیر دیں اور پھر ابن تیمیہ راہی اللہ نے ان تین بڑے اسباب کو کئی ایک تفصیلی اسباب میں تقسیم کیا ہے ان میں سے پہلا اسباب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ کون سا ہے جی بیٹا اب بتائیں آپ ہاں حدیث ان تک پہنچی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں انہوں نے دی ہیں جناب صدیق کے تعلق سے جناب فاروق کے تعلق سے جناب عثمان کے تعلق سے جناب علی کے تعلق سے اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے امام صاحب نے حدیث کو چھوڑا ہوگا جی اللہ بھائی جی اس کا مختوم الگ لیا جو سے مختلف ہے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں دوسرا اسباب تفصیلی اسباب میں سے نہیں نہیں ابھی پوچھا نہیں میں نے جی اب بتا دیں ویسے آپ سے نہیں جی ایسی ایسی صنعت کے ساتھ جو واقعی ضعیف ہے ان کو لگی نہیں ہے واقعی ضعیف ہے لیکن اس کی اور آسانی تھیں درست آسانی تھیں لیکن وہ ان تک پہنچی نہیں ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو تیسرا سبب ہے وہ جی آپ جی ہاں کسی کے سامنے میں نہیں نہیں نہیں وہ پیچھے میرے بھائی جو بیٹھے ہوں دوسرے کے ہاں ہاں یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا اتحاد یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے جبکہ حقیقت میں وہ ضعیف نہیں ہے اب یہ اسلاب کیوں ہے صحیح اور ضعیف ہونے میں اس کے اسباب جو ہیں پانچ بے تعمیر رحم اللہ نے ذکر کیے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں پانچ بڑے بڑے انہوں نے بتا دیے اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں یہ پانچ جو ہیں جلدی میں ہاں ان کو دہرائیں گے ہم جلدی میں پہلا اسباب جی ہاں جی یہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے سکا ہوتا نزدیک کچھ لوگوں کے نزدیک ضعیف ہوتا ہے بہت اچھے دوسرے نمبر پہ جی ہاں جی منحدہ ونسی کہ حدیث بیان کرنے والا حدیث بیان کرنے کے بعد بھول چکا ہے اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں بھی اس حدیث کو اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ وہ بھول چکا ہے اس میں ہمیں خطرہ ہے تیسرے نمبر پہ جی سما میں اختلاف ہے راوی باٹماد ہے لیکن جس اس سے حدیث نقل کر رہا ہے اس سے واقعی اس نے حادیث لی ہیں یا نہیں رہی سما آدھی سنی ہے کہ نہیں سنی اس بارے میں اختلاف ہے کتنی ہوگی تین چوتھے نمبر پہ جی اللہ آپ نہیں آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں جی جی یاد نہیں آ رہا کوئی بات نہیں اللہ ہم سب کو جی حافظہ نہیں نہیں یہ چیز نہیں جی ہاں و... اس راوی کی کوئی ایسا راوی ہے سند میں جس کی زندگی کے دو حالات ہیں استقامت اور استراب تو اب اس کی سب احادیث کو کئی علماء کرام زی مانتے ہیں جبکہ دیگر علماء کرام فرق کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی حدیث انہوں نے کس زمانے میں بیان کیا کون سی کس زمانے میں بیان کی پانچواں اور آخری سبب جی یعنی کہ ہاں جس سے, اوپا سے اوپا ہے تو اس کو نہیں ہاں جی جی ہاں تو یہ پانچ بڑے اسباب ہیں اب ہم کتاب سے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں کوئی مثال تھوڑا سا اشارہ لکھنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا جی جب ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے تو یہ حال ہے جی ہاں کچھ چیزیں رہتی ہیں کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں جی ہاں تو پھر ایک سال گزر جائے گا اور چھوڑ دیں گے بالکل تو کیا حال ہے ہاں بالکل شیخ نے جو توجہ دلائی ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی کہ گاڑی میں لگا کے وقتن فوقتن کی باتیں سنی جائیں یہ بہت اچھا ان کا مشورہ ہے اللہ ان کو خیر دے چلے جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں بھئی یہ آواز کہاں سے آتی ہے مجھے یہ آوازیں ذرا جو آتی ہیں درمیان میں یہ ذرا اچھی نہیں لگتی اللہ آپ کو خیر دیں گے آواز نہیں آنی چاہیے اللہ آپ کو خیر دیں کچھ سوال ہے مجھ سے کریں جی ترقی حدیث کا تیسرا اسباب جو ہے اس کی یہ تمہید ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم آتے ہیں کہ وہ اسباب کون سے ہیں جی اس اوپر آپ لکھ لیں اس اختلاف کے کئی ایک اسباب ہیں انہوں نے لکھا ہے ویسے انہوں نے کہ مندرجہ صدر اختلاف چند اسباب پر مبنی ہے اگر آپ کو اس عبارت بھارت پہ گزارا کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ورنہ اس کو کاٹ کے یہ لکھیں اس اختلاف کے کئی ایک اسباب ہیں اس اختلاف کے کئی کون سے اختلاف کیوں میرے بھائی کون سے اختلاف ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس اختلاف کے کئی کسباب ہے کون سے اختلاف کیا بھائی ایسے نہیں آواز نہیں آنی چاہیے اللہ آپ کو زائے کہہ دیں تعاون کریں میرے ساتھ جی جی یہ جو تیسرا سبب ہے کہ کچھ امام کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے کچھ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کے کئی اسباب ہیں تیسرا سبب کیا میں نے بھائی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے اس اختلاف کے کئی ایک اسباب ہیں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا وہی جو بھی پانچ ہم نے دہرائے ہیں وہ آپ ذرا کتاب سے پڑھتے ہیں جی آپ ذرا پڑھیں گے جی جی کسی راوی کو ایک امام سکا کرار دیتا ہو اور دوسرا کرتا ہو دوسرا ذئیپ صبر کرتا ہو اب لکھنے کی باری ہے اس راوی کے نام آپ لکھ ہیں جو پہلے میں نے اوپر لکھا تھا آپ کو لکھ لیں اپنی کتاب میں مثال کے طور پہ یہ دیکھیے اسباب یہ حمزہ لکھا میں نے اسباب پھر محمد بن عبرمان کے اپنے ہاں آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس راوی کو علماء کرام نام سکہ قرار دیتے ہیں لیکن اہل کوفا ضعیب کرار دیتے ہیں یہ مثال ہے اس پہلے سبب کی اسباب بن محمد بن عبد الرحمان القراشی القراشی ٹھیک ہے لکھ لیا آپ بن محمد بن عبد الرحمان القراشی کوئی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا سکا کوئی وجہ ہوگی آخر کسی وجہ سے اس کو ضعیف سنتی ہوں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوفی تھے کہاں کے تھے مجھے نہیں ہے چلے کو بارے میں سنا شام کے لوگوں کو جاتے ہو جی جی جی اچھا چلیں یہ کون سے بائی پار رہے تھے کدھر ہیں جی ہاں ظاہر ہے ایک منٹ پینٹ منٹ میں بھائی آوازیں کیوں اتنی آ رہی ہیں اللہ آپ کو ذائخر دیں جسے کوئی مسئلہ ہے ہاتھ کھڑا کرے مجھ سے بات کریں آپس میں گفتگو کرنے سے اتنا بے اللہ آپ کو ذائخر دے جیسے اچھا وہ میں بتا دیتا ہوں مجھے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں فورٹی سکس سفا جو ہے فورٹی سکس ہے اور اس کی پہلی لائن پڑی ابھی ہم نے اس کی ایک وجہ یہ ہے اس حدیث کے کسی راوی کو ایک امام سکا قرار دیتا ہو اور دوسرا ضعیب سور کرتا ہو اس کی مثال میں نے لکھوائی ہے ابھی آپ کو اسباب پھر محمد بن عبد الرحمان الخرشید آگے پڑھیں جی زہر ہے رجال کی, کی پہچان رجال رجال کسے کہتے ہیں آدمی یہ آدمی. آدمی. <laughs> آدمی جو ہوتے ہیں نا سر <laughs> کے آدمی عبد الحدیز ربیہ سہیل یہ جو کسی حدیث سے پہلے جو رجال آتے ہیں لوگ آتے ہیں ان کو رجال بھی کہتے ہیں روات بھی کہتے ہیں <ؤوس> <سلام> روات راوی کی جمع ہے راوی کی جمع یہ دیکھئے لوگ آپ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ بس جان لے راوی کی جمع یہ روایت کرنے والا راوی روایت کرنے والا اس کی جمع کیا ہے روا اور رجال رجول کی جمع ہے ٹھیک <سلام> ہے تو یہ رجاز نہیں دے دیجیے حدیش بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں رجال کہا جاتا ہے اپنے آپ زہر ہے کہ رجال و رواد کی کام بڑا وسیع ہے اور یہ وہ علم ہے میرے بھائیو جو دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے یعنی کہ دوسری قوموں کے پاس آسمانی کتابیں آئیں تو وہ بھی تبدیل ہو گئی اور ہمارے پاس قرآن پاک کے علاوہ احادیث بھی محفوظ ہیں اور جنہوں نے احادیث بیان کرنے میں حصہ لیا ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے جنہوں نے بھی اس فن میں حصہ لیا اچھے انداز میں لیا تو اچھے انداز سے ان کی ان کی سیرت موجود ہے اور جنہوں نے گڑبڑ کی ان کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں جی ہاں جی ہاں جی جو سمجھا جی فن ہے اس سے کیا کہتے ہیں اسماؤ رجال کا فن جی جی جی ذرا تعدیل بھی کہہ سکتے ہیں جی بالکل وہی کتابیں موجود ہیں نہیں نہیں آپ کو جب جب امام بخاری نے وہ احادیث لکھ لی آپ کی کتاب میں تو اب میں اس سے نقل کرتا ہوں اب آپ کو میرا ڈیٹا محفوظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں بخاری شریف سے میں حادیث نقل کر رہا ہوں وہ جو پرانے لوگ ہیں جن سے امام بخاری نے حدیث لی ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے اب امام بخاری نے جب حدیث لکھ دی اب بعد میں آنے والے بخاری شرف سیف بیان کر رہے ہیں اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے جی زہر ہے کہ رجالد و الواد کی جان پہچان اور چھان پھٹک کا کام بڑا وسیع ہے جی جو امام حدیث کے راوی کو سمجھتا ہے بعض اوقات اس کی بات و و ثواب ہوتی ہے ان کی درست ہوتی ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کون سا فنی سکم پایا جاتا ہے کون سا, سا فنی سکم یعنی فنی لحاظ سے حدیث کے فن کے لحاظ سے کون سی بیماری اس میں پائی جاتی ہے اس آدمی میں اس کو جرا کہتے ہیں یعنی کہ جن اسباب سے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں وہ فنی سکم ہے وسرن جی یہ بولتا تھا وسرن جی یہ جھوٹ بولتا تھا یہ سارے یہ فنی سکم ہے نا تو بعض دفعہ اس کی بات مانی جائے گی بعض دفعہ اس کی بات مانی جائے گی جی اور بعض کی دینے والے, دینے والے بات درست ہوئی ہو ہے اور بعض اوقات سکا کرا دینے والے کی بات درست ہوتی ہے درست ہوتی ہے نکے دعوی ٹھیک <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے جی ہاں اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ, کے کے کہ نقاد نے نقاد کسے کہتے ہیں نقاد. جس نے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے تو اس کو اس کو نقاب کہیں گے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نقاد نے اس لیے کہ وہ ہے کہ حدیث کے یہ حدیث کا لفظ مٹائیں اور اس کے اوپر لکھیں راوی یہ حدیث کا لفظ یہاں پہ صحیح نہیں ہے راوی لکھیں اس لیے کہ وہ سمتا ہے کہ نقاد نے راوی کے ضعیف ہونے کی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے وہ درست نہیں وہ اس کی بنا پر حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ حدیث کے کیونکہ وہ حدیث کے اوپر پھر لکھیں کیونکہ وہ راوی یہ حدیث غلط ہے یہاں پہ کیونکہ وہ راوی کے شامل ہی نہیں یا یہ کہ راوی سب ایک منٹ ہے جی میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے تبدیلیاں کی ہیں اس میں تو اس کے مطابق آپ ذرا سنیں یہاں سے بعض اوقات سکا کرار دینے والے کی بات درست ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سنگتا ہے کہ نقاد نے راوی کے ضعیف ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کی بنا پر راوی کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ راوی کے اسباب جرح زف کی جگہ پہ اگر جرح لکھ لیں تو بہتر رہے گا زاف کی جگہ پہ یہ زوف یہ جو لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ جرح لکھ, لکھ, لکھ لیں گے جی کیونکہ وہ راوی کے اسباب جرم میں سرے سے شامل ہی نہیں مثلا دیکھیے حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب و تحضیب میں نقل کرتے ہیں الحکم ابن اطبہ سے یہ بات آپ سن لیں سمجھ لیں لکھیں نہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زادان الکوفی جو ہے اس سے حدیثیں کیوں نہیں لی کیا وجہ اس کی کہنے لگے کا کثیر ال بہت باتیں کرتا تھا ہر وقت بولتا ہی رہتا تھا تو اب جو ہر وقت گفتگو کرے بہت بولے تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا سبب نہیں ہے کہ اس وجہ سے یعنی کہ آپ اس کی حدیث کو ترک کر دیں ٹھیک ہے لیکن اس سے مہجسین کو خطرہ پڑ جاتا ہے بہرحال محدثین جو ہیں ایسی حرکتوں سے آدمی کو مشکوک سمجھنا شروع ہو جاتے تھے پھر کوئی اور وجہ بھی مل جاتی تو پھر وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وجہ سے اس کی آدیش کو ریجیکٹ کر دینا کوئی اتنا م... اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے اگر ہمیں کوئی عجیب بات بتائے کوئی آدمی تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتائی اس نے او یار وہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے ایسے ہی وہ تو ہانگتا رہتا ہے سارا دن ایسے ہی کہتے ہیں نا تو یعنی کہ انسان کو تول کر بات کرنی چاہیے پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے آپ کی شخصیت رہے گی لوگ آپ کو مانیں گے کہ جو بات کرتا ہے ستھری بات کرتا ہے لیکن جو ہر ہاں وقت بولتا رہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ انہوں نے اس وجہ سے اس کی آدیش ترک کر دی لیکن یہ اتنا بڑا سبب نہیں ہے کہ اس کی آدیش کو سیو کرا دیا جائے تو اس لیے اب یہاں پہ اگر ایسا کوئی سبب ہوگا تو اب جنہوں نے ضعیف قرار دیا ہے ان کے موقف کو شاید یہاں پہ نہ مانا جائے ان کے موقف کو مانا جائے جو صحیح قرار تھے ایک اور مثلا کہتے ہیں جی فلام محدت جو ہے ضعیف ہے کیوں جی کیونکہ جب حدیثیں بیان کرتا تھا تو حدیثوں کے بدلے میں پیسے لیتا تھا کیا لیتا تھا اب پیسے لینا اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس وجہ سے آپ اس کی عادیث ترک کر دیں یہ بھی کوئی اصول اتنا شاندار نہیں ہے گرچہ احتیاط کے نام پہ آپ نہ لیں آپ کی مرضی لیکن براہ اس وجہ سے اگر اس کی کوئی حدیث آ گئی ہے اسے ذیب قرار دینا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے اور ایسے ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کئی دفعہ سبب تنقید کا سبب جس کی وجہ سے آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں راوی کو ذیب قرار دے رہے ہیں وہ کئی دفعہ معتبر نہیں ہوتا امام زاہبی رحمہ اللہ نے میزان ال میں اور سیر علام النبلاء میں بھی لکھا ہے ایک امام گزرے ہیں حافظ ابو نعیم السبانی اور دوسرے نمبر پہ ابن مندا کون بیٹا مندا ابن مندا اور پہلے نمبر پہ کون آپ دونوں بتائیں ہاں آپ دونوں کھیل رہے ہیں ابا کو بھی لے کر نہیں آئے اور خود بھی معلومات لیں گے تو ابا کو دیں گے نا جا کے ابو نعیم اسبانی ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے یہ دونوں ہم اثر تھے اور ہم اثر جو ہوتے ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اب دونوں بڑے امام ہیں لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیا یہ تنقید مانی جائے گی مم. نہیں یہ نہیں مانی جائے گی نہ ان کی ان کے اوپر مانی جائے گی نہ ان کی ان کے اوپر مانی جائے گی امام زہبی نے کہا ہے یہاں اس موقع پہ کہ وہ تنقید جو کسی دشمنی کی وجہ سے ہو ہم اثر ہیں اور ایسی کوئی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی راوی کے بارے میں خلاف کس کو صحیح ضعیف مانے یا سکا مانے کہ کئی دفعہ جس وجہ سے اسے ضعیف کرار دیا جا رہا ہوتا ہے وہ وجہ معتبر نہیں ہوتی اور کئی دفعہ معتبر ہوتی ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ یہ پھر سن لیں گے بارہ بعض اوقات سکا کرار دینے والے کی بات درست ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سمتا ہے کہ نقاد نے راوی کے ضعیف ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کی بنا پر راوی کو ضعیف قرار میرے ساتھ ہے نا آپ ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ راوی حدیث اٹھا دیے نا اپنے یہاں سے کیونکہ وہ راوی کے اسباب جھر میں سرے سے شامل ہی نہیں یا وہ راوی کے کسی معقول ازر کی بنا پر مؤثر نہیں یہ ٹھیک کر لیں یا وہ یا وہ, وہ راوی کے کسی معقول ازر کی بنا پر مؤثر نہیں مثلا ایک ذرا بھی ملتی ہے فلاں آدمی سے عدیس کیوں کیونکہ دیکھا تھا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا اب آپ اس کو ضعیف کرا دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو کہ ایسی بیماری لگی ہو کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو معقول ادر ہوتا ہے کئی دفعہ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں ابن تمیر رحمہ اللہ کہ وہ راوی کے کسی معقول قطر کی بنا پر مؤثر نہیں زہر ہے کہ رجال یہاں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے غلط ہے زہر ہے کہ رجال کی نقد و جہ کا باب بڑا وسیع و زیل ہے یہ باب بہت وسیع ہے بہت مطالعے کی ضرورت ہے اس بارے میں اچھا آگے چلیے اسماؤ رجال کے علماء یہ بھائی پوچھے تھے فن کا نام کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے رجال کے علماء کے یہاں بھی بالکل اسی طرح اجماع اور اختلاف پایا جاتا ہے جس طرح دیگر علماء کے یہاں باقی علوم و مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے اختلاف آپ کو دیگر روم میں ملتا ہے ادھر بھی آپ کو ملے گا تو اب اس میں سے آپ نے ایک چیز کو راجے کرار دینا ہے اب جس امام نے اس راوی کو ضعیف جانا ہے ان کے ہاں اس کی حدیث بھی ضعیف ہوگی اور ان کا فتویٰ اگر اس کے خلاف ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم کیا لیں گے ہم راجے موقف لیں گے لیکن امام صاحب کی عزت کریں گے کیونکہ انہوں نے کسی وجہ سے اس کو حدیث کو رجیکٹ کیا ہے اور لیکن ہم ان کی تقریر یہاں پہ نہیں کریں گے تو یہ سواب کون سا ہو گیا سواب نمبر दिये ایک یہ کس چیز کے سواب ہم بیان کر رہے ہیں کیوں بیٹا ہاں بھائی آپ کے گھر سے کھانا کھایا ہے اس کی قیمت چکانی ہے اب اب آپ کو غافل نہیں ہونے دینا کلاس میں جی یہ ہم سباب کس چیز کے سواب بتا رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں بس ایک منٹ ایک منٹ آپ کتابیں پڑھنا شروع ہو ہیں بھائی کیوں بھائی یہ کتاب کتاب میں پڑھنے سے چیز نہیں ملے گی یہ توجہ سے ملے گی یہاں کتاب کھولنے کا صفحات کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی ہم کس چیز کے سب ذکر کر رہے ہیں یہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں اس چیز کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں جی نہیں یہ حدیث سعیف ہے حدیث کو کچھ لو مائکرام ضعیف قرار دینے کچھ صحیح قرار دینے یہ اخلاف کیوں ہے اس اختلاف کے اسباب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کتنے اسباب پڑھ لیا ہم نے ابھی پہلا پڑھا ہے دوسرے نمبر پہ فہیم بھائی پڑھے آپ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کے راوی کا سماع اپنے شیخ سے ثابت ہی نہیں اب یہاں پہ رک جائیے اس کی مثال میں نے جو دی تھی ہاتھ کھڑا کریں کون سا بھائی بتایا گیا بولنا نہیں ہے مثال میں نے جو دی تھی ایک راوی کے نام بتایا تھا کہ اس کا دوسرے سے جی آپ اس کا مطلب آپ ہمارے ساتھ نہیں یہ پتا چلتا ہے اس سے مجھے پتا چلتا ہے کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے جی اسماعیل بھائی جی رسول بھائی بنا رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ہاں عبد ال مزید بھائی یہ دیکھ لیجیے یہ بڑے بڑے جو ہمارے یہاں پہ ہیں ان کی توجہ لگتا ہے کہ نہیں ہے مادہ کے ساتھ زیادہ پوچھ لیا میں انہیں سے زیادہ پوچھوں گا زیادہ پوچھے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں سبب ہے جی جی ہسن بسری انسمرا بنڈو کہ ہسن بسری نے سمرا بنڈوک سے سے باتیں ہی سنی ہے یا نہیں سنی اس میں اختلاف ہے اب جب اختلاف ہے تو جب یہ حدیث آئے گی جس کو روایت کرنے والے حسن بصری ہوں گے اور سمرا بن جندب سے روایت کرنے والے ہوں گے تو جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے حدیث نہیں سنی وہ کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے اور دوسرے کیا کہیں گے حدیث حدیث اور یہی موقف ہے یہی موقف ہے صحیح ہے صحیح بات کیا کہ انہوں نے یہ حادیث سنی ہے اور یہ موقف کن کا امام بخاری کا امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کا امام خاری کے شگرد امام ترمدی کا اور امام حاکم وغیرہ کا اب پڑھے کون سے بھائی پاڑ رہے تھے حالانکہ دیگر محدود ہاں یہ مثال لکھ چکے ہیں آپ لوگ جی جی یہ لکھنے جنہوں نے لکھیے لکھیے جن بھائیوں نے نہیں لکھی یہ لکھ یہ الحسن البری المرا جن د جی ہاں وہ پیچھے وہ گزر چکی ہے وہ اور تھی اور وہاں پہ کیا تھا کہ واقعی انہوں نے نہیں سنی اور یہاں پہ ایک سنی ہے جناب حسن بسری نے جناب علی سے حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی اس پہ بھی اختلاف ہے لیکن وہاں پہ صحیح کیا ہے کہ سنی نہیں ہے جیسا کہ امام ترمزی نے بیان کیا ہے اور یہاں پہ بھی اختلاف ہے لیکن یہاں پہ صحیح بات یہ ہے کہ ان سے سنی ہے وہ بھی لکھ دیجیے بتایا لکھ دیجیے نہیں وہ پیچھے لکھ چکے ہیں وہاں گزر چکی ہے بات وہ یہاں پہ لکھنے والی نہیں ہے سر جی جی اچھا یہ مکمل کریں خالق دیگر مخالفین سما کے قائد ہوتے ہیں اور ان کے یہاں ایسے مزید دلائل بھی موجود ہوتے ہیں جن سے سما ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ امام صاحب جو ہیں جنہوں نے اس حدیث کے خلاف اتوا دیا ان کے ہاں وہ حدیث ضعیف ہے اور دیگر عرمائی کرام یہ سمجھتے ہیں کہ سما ثابت ہے حدیث صحیح ہے اور فتوا اس کے مطابق ہونا چاہیے جی اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث ہاں اب تیسری وجہ ہم پڑھنے لگے ہیں اور زبانی ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور وہ تیسری وجہ کیا ہے زبانی طور پہ جی جی ہاں راوی کے دو حالات ہیں پہلی حالت میں وہ بالکل صحیح تھا اور جب اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہوا یا کتابیں جل گئیں تو اب وہ کیا ہو چکا ہے ضعیف ہو چکا ہے اب جو علماء کے فرق نہیں کرتے وہ کہیں گے اس کی سب آدمی ضعیف ہیں کیونکہ ہمیں کیا پتا کس نے کب بیان کی ہیں لیکن جو فرق کرتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے گہرائی میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس شگیرد نے شروع میں آج لی تھی اور کس نے بعد میں دی تھی اور اس کی مثال میں نے کس راوی کی دی تھی جی نہ اور کوئی اور نہ مولا کرے جس سے سوال ہو بس ایسا راوی جس کی زندگی کے دو حالات ہوں وہ میں پوچھ رہا ہوں جی صاحب صاحب بتائیں جی ایک منٹ نہیں یہاں پہ اس موقع پہ سہیل نے بتایا تھا وہ آگے آئے گا وہ آئے گا منحدثہ منحدس لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نہیں بھی جی آپ آپ کے پیچھے جو ہے یہ بھائی جی ہاں بتائیے جی وہ سب سے آخر میں اسی لائن میں جی جی اس لینڈ میں سب سے آخر یہ لین وہ ہمارے بھائی بھائی بھائی سب سے لاسٹ میں جی جی آپ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے بھائی شریف بھائی کو شرافت کا ثبوت دیجیے آپ شیخت آپ چلے گئے تھے شیخ مین گواہ ہیں کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور اچھی طرح کچھ کچھ بتایا سامنے بتایا جی جی شیخ میں مبارک وغیرہ کا شیخ ہاں عبد ہاں عبد بن لیا جی جی عبد بن لیا ٹھیک ہے اور یہ نام لکھنے جنہوں نے لکھا آپ لکھ لکھا عبد اللہ بھی لہیا عبد اللہ ہاں جی آپ بتا دیجیے عبد اللہ مسری کی زندگی کے کتنے حالات ہیں آپ دیکھیے تین طرح کے راوی ہیں جنہوں نے ان سے احادیث اس زمانے میں لی ہیں جس زمانے میں یہ بالکل صحیح تھے اب وہ آدیش جو ہیں وہ صحیح مانی جائیں گی یہ تین راوی جو ہیں کون سا بھائی بتائے گا ہاتھ کھڑا کریں بس ہاتھ کھڑا کریں بس عبد اللہ نے لی ہے تو پتا چل کے کہ زندگی کے دو ہلاک ہیں اب کیسے انہیں پتا چلے گا کہ ان کی کون سی عدیز صحیح ہے کون سی ضعیف ہے جنہوں نے ان کی آدھی شروع میں لی ہے وہ صحیح ہوگی جنہوں نے بعد میں لی ہے وہ ضعیف ہوگی اب تین راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں پکا پتا چل چکا ہے کہ انہوں نے ان سے آدھی پہلے دی ہے وہ تین ایسے ہیں تینوں کے نام تینوں نام کیا ہے ہے وہ تین راوی کون سے ہیں جی عبد اللہ بن واہب مبارک عبد اللہ بنید مفری یہ لکھ لیں میرے بھائی یہ اچھا ہے یہ آپ کو کام آئے گی جی ان شاء اللہ یہ لکھ لیں عبد اللہ ابن وحب اللہ عبد اللہ ابن مبارک عبد اللہ ابن یزید آپ لوگ ابھی سے بولنا شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں شیخ زبیر علی زئی کا نام شاید آپ نے سنا ہو ان کے بارے میں مجھے بیان کیا کسی سکھ آدمی نے کلیا حدیث کے جامعہ کے وہ دکتورا میں ہے آپ بلکہ آپ جامعہ طبیعت پڑھاتے ہیں حبیب الرحمان پاکستان کے ہیں بلتستان کے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعودی نے جس کے گھر وہ ایک رات رہے تھے کہ وہ سعودی کہتا ہے کہ شیخ میرے پاس جب آئے ملاقات ہوئی باتیں چلی تو شیخ نے کہا کسی راوی کے بارے میں پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہکی شریف کے کسی راوی کا پوچھا کیونکہ بہکی متاثر کتاب ہے اس اس حدیث کی یعنی کہ رجال کے بارے میں پوچھا بہکی شریف کی کسی حدیث کے رجال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی وقت ہر راوی کے بارے میں زبانی مجھے بتا دی تو آپ یہ چند مثالیں ہیں ان کو تو یاد کیجئے نا میرے بھائی جن جو جن کے بارے میں مکمل ان کے ان کا ایک ویسے میں بتایا گلاب مسلمان بھی آتا ہے اب اس کے اوپر وہ رد کر رہے تھے شیخ عبداللہ بن کے ساتھ کہتے ہیں صحیح بات نہیں ہے تو وہ اختلاف ہوتا ہے نا تو یہ تین تو پکا جی جی اور ہیں اقوال ہیں بالکل ملتے ہیں اقوال سوال جی. جی جی مجھ سے پوچھیں مجھ سے پوچھا کریں یہ دیکھیں یہ کام صحیح نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے یہ آوازیں جو آتی ہیں نا درمیان میں یہ صحیح نہیں کام وہ یہی میں کہہ رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے جی جی کون سے بھائی بول رہے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے بہرحال محقق صرف میں اختلاف ان سے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ رجال کے بارے میں ان کی کتنی معلومات رکھتے تھے ان کو رجال کہتے ہیں نا پہلے بھی بتا چکا ہوں چلیں جی تیسری وجہ یہ ہے کہ جس خرابی دو حالات کا شکار ہو آپ کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں نا ہاں آپ کسی اور کو موقع دیتے ہیں جی بیٹا آپ پڑھے اس ہاں جیسا تیسری وجہ ہے کہ کا کا راوی حالات شکار ہو صحت کی حالت دوسرا بس بس آپ کے ساتھ والے جی آپ پڑھے جی حالات شہر کی حالت اور حالات hey. جی مسئلہ یہ ہے مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً یہ کہ اس کے حافظ حافظہ میں ہو گئی ہو آوازیں آ رہی ہیں آوازیں نہیں آنی چاہیے بڑے بڑے بزرگ باتیں کرتے ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن مجھے کہتے ہیں شرم آتی ہے ایسا نہ کریں آپ ایسا نہ کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے مجھ سے پوچھیں جو پوچھنا ہے جی مسلم یہ کہ اس کے حافظے میں خرابی پیدا ہوگی ہو جی اس کی کتب جن میں احادیث مندرج تھی لکھی ہوئی تھیں درج تھیں نظر آتش ہو گئی ہوں ان کے جل گئی ہوں ٹھیک ہے جل گئی ہوں جیسے یہ تو پورا فون کر رہے ہیں لگتا ہے ادھر میں کیا وہ تو پورا فون کر رہے ہیں اندر کسی کو بتا رہے ہیں کیا شیکا تھا آپ کسی کو درس پر جو ہے بتا رہے ہیں ایسا نہ کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں آدمی آنی چاہیے پھر بھی آتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے مجلس کے خیال ہے سر موبائل باہر جی باہر باہر نکل جی موبائل لے کے باہر نکلے دیجیے نا شہر کے ظاہر ہے جی چلے اب کا ذرا آپ ظاہر ہے صحیح وہ <تصح> صحیح ہے سقامت کیا میں بیان کی وہ صحیح ہے جیسی ناقابل تقسیم ہے یعنی کہ ضعیف ہے ٹھیک ہے چلیں اب یہاں پہ لکھئے اس کو کاٹ کے لکھئے ضعیف قرار دینے والے امام کو اب اس بات کا پتہ چلانا ہے یہ کاٹنا ہے سب ضعیف قرار دینے والے امام کو امام کو یہ حدیث معلوم ہے کہ یہ حدیث اس نے حالت صحت میں روایت کی ہے یا مرض میں معلوم نہیں ہے کے ساتھ ضعیف قرار دینے والے امام کو معلوم نہیں ہے ضعیف قرار دینے والے امام کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے یہ حدیث حالت صحت میں روایت کی ہے یا مرض میں وہ آگے لکھا ہوا ہے بس اس لیے بس ضعیف کرا دینے والے امام کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے یہ حدیث حالت صحت میں روایت کی ہے یا مرض میں اس لیے وہ کہتا ہے اس کی سب آدمی ضعیف ہیں مگر مگر مل گیا نا مگر مگر, مگر کے بعد پھر آگے اوپر لکھیے مگر کسی دوسرے امام کو مگر کسی دوسرے امام کو پتا چل گیا کہ اس نے یہ حدیث حالت استقامت میں بیان کی, کی ہاں اس طرح وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں یہ موجود ہے اس طرح وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں یہ موجود ہے اب دیکھ رہیے میں دوبارہ یہ بات پڑھتا ہوں سیٹ کر لیں آپ ضعیف قرار دینے والے امام کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے یہ حدیث حالت صحت میں روایت کی ہے یا برض مگر کسی دوسرے امام کو پتا چل گیا کہ اس نے یہ حدیث حالت استقامت میں بیان کی اس طرح وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا وہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی لکھنا چاہے اس کی مرضی لیکن میں اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیے یہاں پہ ایک راوی ہے ابن وہ راوی ہے کہ جس کی احادیث جو ہیں بخاری شریف میں بھی موجود ہیں اور اس کی زندگی کے بھی دو حالات ہیں اب وہ لوگ جن کو بہت زیادہ مہارت نہیں ہے وہ کہیں گے اچھا بخاری بخاری کرتے ہو تمہاری بخاری میں بھی ایسا راوی ہے جس کو اختلاط ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں جانتے امام بخاری کو امام مسلم کو کہ وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو امام بخاری نے ان سے وہ احادیث لی ہے جو ان شردوں کی روایت کرتا ہے جنہوں نے ان سے احادیث حالت استقامت میں دی ہیں اور وہ کون ہے مثلا نمبر ایک عبد العلی عبد الوارد بشر کتنے مقبل یہ آپ کو ہے میں بتا رہا ہوں بخاری شریف کا بھی چونکہ اس کا تعلق تھا اس لیے میں نے کہاملہ وعدے کر دوں ذرا تو یہ ان کے ان جو یہ اس سے حدیث روایت کریں وہ حدیث صحیح ہے کیونکہ انہوں نے حالت ثقافت میں ان سے حدیث بھی ہے صحت کی حالت میں نہیں ہے چلے جی یہ ختم ہوئی یہ بات جی آج کل ہاں بس وہی وہ وہ ہے امام بخاری کو شیخ ماشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شیخ ماشاءاللہ آپ کے اس سینٹر میں ایک اور دورے کے لیے شیخ ارشاد الحق عصری حافظ اللہ کو بلانے والے ہیں وہ ان امور میں بہت ماہر ہیں تو اگر شیخ نے ان کو یہی موضوع دیا تو انشاءاللہ شاء آپ کی ساری یہ غلط فہمیاں جو انہوں نے ڈالی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اگلے ان شاء اللہ بات ہو رہی ہے ہم سے جی ہاں جی کوئی رکاوٹ نہ پڑی ہو جی جی جی اس کے بعد جی جی یہ اس کے بعد چوتھا سبب آ گیا چوتھا سباب اس کا نام کیا چوتھے سبب کا منحدسا ونا چوتھے سواب کے نام کیا ملحدا سا اس کا کیا مطلب ہے جی بتائیں آپ ہاں آپ چھوٹے چھوٹے سوال آپ جسوں کے نہیں ہیں جی ہاں اگر کسی بیان کیا ہو، پھر وہ بول جائے. ہاں اللہ آپ کو اللہ آپ کو عالم دین بنائے ماشاءاللہ اللہ جی ملحدا سا وناسیا حدیث بیان جس نے حدیث بیان کی اور بول گیا اور اس موضوع پہ مستقل کتابیں ہیں اور جو اس سے پہلے سبب گزرا ہے اس موضوع پہ بھی کتابیں ہیں کہ کون کون سے راوی ہیں جن کو آخر میں اختلاط ہو گیا تھا مستقل کتابیں اس موضوع پہ اس موضوع پہ بھی مستقل کتابیں منحدس وناسیہ تو بہرحال اس کی مثال میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں منحدس وناسیہ کی مثال کس راوی کی دی تھی میں نے اب بتائیں آپ ار کیوں پڑھتے ہیں کہ سہیل سہیل سہیل یہ ان میں سے ایک ہیں جو حدیث بیان کرنے کے بعد بھول گیا تھے اور کون سی حدیث یہ ایک منٹ بتائیں گے جی میرا آخری بھائی در سے کون سی حدیث بلا آپ صبح تھے کہ صبح نہیں تھے صبح نہیں تھے کتنا نقصان ہو چکا جی آپ بتائیں گے آپ آپ جی آپ ہی آپ بھی نہیں تھے اچھا جی ہاں یہ تو پیدا ہو گیا ہے جی تین لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا قلم نہیں نہیں ایک منٹ بھائی بولا نہ کریں بھئی باقی لوگ بولتے کیوں ہیں ہے جی ہاں جی رسم اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی دینے والے کے ساتھ ایک گواہ اور ایک اس کے ساتھ قسم اس بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے یہ حدیث سہیل نبی صالح نے روایت کی ہے کس سے آپ آپ بیان کریں گے جی کس سے روایت کرتے ہیں جی جی جی آپ سے آگے یہ आपने جی से اپنے والد سے से, दौर से. से. और से. लेकिन ضرور ہے راسے لیکن سہیل مثال یہ بور گئے اور پھر وہ دوبارہ سم کیسے بیان کرتے تھے کون بتائے گا میں نے سنا ہے عبد سے نہیں نہیں رویم کو نکال دی تو ہیلپ کہتے تھے کہ میں نے حمیس ربی سے اور یہ حدیث لے رہے تھے مجھ سے اور لکھوایا سب کچھ لکھا اچھا اچھا جی جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے چلے میرے بھائی تو اب یہ حدیث جو ہے اس وجہ سے اب اس میں اس کو رد کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نام نے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ربیہ ہیں وہ سکھا آدمی ہیں با ہیں اور یہ بھول کیسے تو ان کی بات مان لی جائے گی اور خصوصاً اس لیے کہ سہیل نے انکار نہیں کیا اس کے اوپر یہ کافی میں تو بھول گیا ہوں بلکہ راوی سے کہا کہ کوئی بیان کرنا چاہتا ہے بیان کر خود بیان کرتے تھے بلکہ خود بیان کرتے تھے اور پھر دوسری بات کیا کہ یہ حدیث دیگر دیگر صحابہ کے سے ثابت ہے دیگر صحابہ کے سے ثابت ہے اور سندوں کے ساتھ ثابت ہے حدیث تو شک و شبہ سے بارہ بالا ہے شواہد نہیں اس کو آپ کچھ اور کہیں گے یعنی کہ پہلی بات یہ کہ یہ ضعیف نہیں ہے دوسری بات ہے کہ وہ حدیثیں جو ثابت ہیں وہ مسلم وغیرہ کی ہیں یہ بھی مسلم کی ہے بلکہ جی ہاں چلیں کون پڑھے گا جی وسیم مئی پڑھیں یہ ایک مرتبہ کو کار دیں انہوں نے نقام لے آئے ہیں اس سے کوئی اچھا مانا نہیں بن رہا اچھا مانا بنتا تو پھر رہنے دیتے اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ راوی حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ایک دفعہ بیان کی ہو سکتا ہے انہوں نے دس دفعہ بیان کی ہو تیس دفعہ بیان کی ہو آ میں بھولے تو یہ ایک مرتبہ والی بات کا ہی غلط ہے جی اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ راوی حدیث بیان کرنے کے بعد جیسے جی, حدیث بیان کرنے کے بعد جی جو بنا بنی بلا بھائی ایک عوام کی حجیب پر اس لیے نہیں کرتا کہ حدیب کا رویب خود اس کی ہڑن کو روایت سے انتظار کر رہا ہے دوسرا آدمی حجیب کے ساتھ کرنے کو ہاں ہاں یہ بھی کچھ جملہ اچھا نہیں لکھا ہے مترجم نے ظاہر ہے کہ اس قسم کا اختلاف عام طور سے معروف ہے اس کو کاٹ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن تعمیریہ نے کہا کہ یہ مسئلہ مشہور و معروف ہے بس اتنی سی بات ہے یہ مسئلہ مشہور و معروف ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کا اختلاف عام طور سے معروف ہے یہ ایک عجیب سی بات بن گئی ہے ابن اتحمیہ رحم ال نے کہا تو معروف ہے کہ یہ مسئلہ مشہور و معروف <سؤال> ہے بس اتنی سی بات ہے جی جی ایک منٹ ایک منٹ ہاں یہ نمبر پانچ جو ہے یہ زبانی کون بیان کرے گا نمبر پانچ جلدی سے جی آپ بیان کریں ہاں یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ حدیث جو ہے اسے روایت کرنے والے سب مسلم کوفی ہیں یا سب شامی ہیں تو کئی علماء کرام ایسی حدیث کو نہیں مانگتے جس کو ویت کرنے والے سارے شامی ہوں یا سارے کوفی ہوں جی ہاں سارے کوفی نہیں نہیں سارے پورا جو سند ہے وہ اوپر سے نیچے سے لے کے صحابی تک اب صحابی تو زہر ہے مدینہ کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن نیچے سے لے کے صحابی تک وہ سارے کوفا کے ہیں تو ان کو شک پڑ جاتا ہے ابھی مدینہ میں حدیث نہیں ہے اور سارے کوفی بیان کر رہے ہیں کہیں من نہ ہو نہیں بھائی ایسے نہیں کہنا چاہیے میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں ٹھیک ہے اور میں بلکہ توجہ تھوڑی سی دلانا چاہوں گا کہ کہتے میرا آج کا موضوع نہیں ہے ہم پاکستانیوں میں انڈینز میں یہ چیز پائی جاتی ہے سارے پاکستانی ایسے ہیں سارے انڈین ایسے ہیں سب بنگالی ایسے ہیں یہ بہت بھاری جملہ ہے کہ قیام کے دن اس کا جواب دینا شاید بہت مشکل ہو کیونکہ اٹھارہ کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی پاکستان میں تو اٹھارہ کروڑ کو آپ کیا جواب دیں گے اسی طرح انڈیا کی کتنی ہے تیس پینتیس کروڑ کو کیا جواب دیں گے آپ کتنے لوگوں پہ آپ تو ہمت لگا رہے ہیں الزام لگا بنگلہ دیش کی بھی میرے خیال میں ہاں وہ بھی ہے تو اس لیے یہ جملہ بول دینا سب کو رگڑ کے رکھ دینا ایک کے خلاف بولنا بھی غلط ہے کہاں آپ پورے ملک کے خلاف بول جاتے ہیں پورے شہر کے خلاف تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی غلطی کی ہے آپ کے سب کو پاکستانی نے غلطی کیا اسی کو اعتراض کریں انڈین نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہے اسی پہ اعتراض کریں بنگالی اس کے پورے ملک کو ساتھ بیچ میں لے آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو بہرحال یہ یہاں پہ ابن تیمیہ نے کہا ہے بہرحال یہ بات صحیح با, با نہیں ہے کہ کوفیوں نے تیس میان کیا اس لیے غلط ہے ہاں وہ را, ہر راوی کی طرف دیکھا جائے اگر راوی کیسے ہیں اگر سکا ہیں سند جو ہے متصل ہے انقطاع نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صحیح ہے تو یہ اوپر سے دیکھ کر پڑتی ہیں بس بس رسیم بھائی بس کسی اور کا موقع دیتے ہیں جی آپ آخر میں جی پڑھیں گے کتاب آپ کے آواز نہیں آ رہی میرے بھائی آواز نہیں آئی اونچی پڑھیں میرا ہاں یہ غلط ہے سر حدیث کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے یہ مترجم کی طرف سے اضافہ ہے ایسا اضافہ جس کا یہاں پہ کوئی موقع نہیں بنتا آپ یہ مٹا ترک حدیث کی مٹا دیں ترک حدیث کی بس اتنا مٹا دیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور کس کی وجہ والا کس کی وجہ بتائیے نا اب حدیث کو ضعیف اور صحیح قرار دینے میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ ٹھیک ہے جو عبادت انہوں نے لکھی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسے یہ بڑا سباب ہے بڑا نہیں ہے یہ ان پانچ اسباب میں سے ایک سبب ہے تو اس لیے یہ ترقی حدیث کی آپ نے مٹا دیا ہے نا سب نے جی جی جی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے آگے اکثر نہیں یہ اکثر بھی غلط ہے بہت سے اکثر آج تک بہت اس میں تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے اکثر کم رہے کیونکہ ابن چیم میں رحم اللہ لکھا ہے کثیر کیا لکھا ہے کثیر اکثر نہیں لکھا کثیر لکھا ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں بہت بڑا یہاں پہ جی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے حجازی محدثین ہاں جی عراقی اور شامی, کی عراقی اور شامی یہ راویوں کو کاٹ دیں یہ بھی مترجم کا اضافہ ہے جو غلط ہے جس کا یہاں پہ کوئی دکھ نہیں بنتا عراقی اور شامی احادیث کو عراقی اور شامی احادیث کو آدیش کو کر لیں یا سے کر لیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس سے سدلال نہیں کرتے ٹھیک ہے جب تک خود جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں حدیث ہے تو مدینہ میں بھی ہونی چاہیے اگر مدینہ میں ہے تب کوفہ کی حدیث مانیں گے بھئی تب سے تو آپ نے مدینہ ہی کی مانی نا کوفہ کی تو نہیں مانی نا چلے آگے یہ ہے کہ بعض لوگوں کہہ دیا کی روایت کردہ حدیث کو کتاب کے ہاں یہ بہت بڑا جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل قفا کی حدیث کو آپ ان روایات کا درجہ دو جو یہودیوں عیسائیوں سے آتی ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے اسرائیلی روایات کا نہ ہم انکار کر سکتے ہیں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں لیکن اگر قرآن میں یہ حدیث میں اس کے مطابق وہ چیز ہو تو اس کو لیں گے قرآن کی وجہ سے اور اگر قرآن حدیث میں اس کی تقدیب ہو تو پھر ہم رد کر دیں گے ورنہ خاموش رہیں گے سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوفہ کی جو سند سے حدیث آئے اسے اہل کتاب کی روایات کا درجہ دیا جائے چلیں جی دو تین کرو ہاں اہل عراق کی روایت کردہ حدیث کو اہل کتاب کی منویات کا مرتبہ دو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تقدیق سمجھا یہ بات میرے بھائی جی اچھا اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کوفہ ایسی کوئی سند جو صرف کوفیوں سے آتی ہو بسریوں سے آتی ہو عراقیوں سے آتی ہو اس کو رد کرنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں میں دو اماموں کے نام بتائے تھے کون کون نمبر ایک امام, امام مالک اور امام شافی جی ہاں چلیں ایک محدت سے پوچھا گیا جی عبد المجید بھائی ایک محدت سے پوچھا گیا سے کرتے ہیں تو کیا ہے یہ سند بیان کی یہ کیا بیان کی انہوں نے کہ سند ایسی ہے کہ جس میں پہلے راوی کون ہے سفیان باری سفیان سوری یہ کوفا کی ہیں اور دوسرے کون ہے منصور بن معتمر یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے حاشیہ لکھا ہے انہوں نے تعارف کرایا سب کا منصور بن معتمر اور وہ ابراہیم نخی سے اور وہ روایت کر رہے ہیں الکما بن قیس سے الکما روایت کر رہے ہیں مسود سے تو یہ اس صنعت سے جو حدیث آئے گی اسے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ سوال ہے جی جواب کیا ملاج میں ایسی روایت ہارگت رجت نہیں یہ کسی محدث نے جواب دیا چلے آگے لامیوں کی روایات کو وہ اس لیے رد کرتے تھے کہ اچھی طرح سے رد کیا اور سنت کو اور روکیے یہاں پہ سنت کو حفاظت و سیات میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی یہ مٹا دیں ذرا اب عبارت ایسے بنے گی عادیث نبیا کو اچھی طرح سے ضبط کیا اور کوئی ایسی حدیث نہیں جو ان سے رہ گئی ہو سمجھاتا ہوں بھی عادی نبیا کو اچھی طرح ضبط کیا اور کوئی ایسی حدیث نہیں جو ان سے رہ گئی ہو میرے بھائی اس بالکل آسان بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث صرف کوفہ میں موجود ہے مدینہ میں نہیں ہے پہلے ہاں پہلے تو شکیلوں کو حجاز کا پتہ نہ ہو یہ مسئلہ ہوگا حجاز کسے کہتے ہیں مکہ مدینہ کو حجاز کہتے ہیں میرے بھائیوں تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں کچھ لوگوں کا موقف ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو مکہ مدینہ والوں نے ضبط نہ کیا ہو محفوظ نہ کیا ہو اب ایک حدیث مکہ مدینہ میں نہیں ہے کوفہ میں ہے تو ہم کیسے صحیح مان لیں اسے یہ موقف ہے ان لوگوں کا جو رد کرتے ہیں جو کوفیوں کی حادیث کو رد کرتے ہیں بچیوں کے کی حدیث کو رد کرتے ہیں ان کا موقف یہ ہے سمجھے میرے بھائی اب نہیں, اس لیے رد کرتے تھے کہ اس کے کیا ہے اس کا ہاں یہ بزام میں خویش اس کا مطلب ہوتا ہے ا, ان کا اپنا ظام یہ تھا اپنا اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا ان کا ذاتی خیال یہ تھا خیال کہہ لیں آپ خیال چلئے جی اہل حجاب نے حدیث نبیہ کو اچھی طرح سے ضبط کیا ہے اور کوئی ایسی حدیث نہیں جو ان سے جو ان سے رہ گئی ہو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے آگے پڑھیے ہاں اس کے برعکس جیسیوں کی مربیات میں اشتراک پایا جاتا ہے جس کی بنا پر ان کو قبول کرنے میں توقع سے کام لے جاتا ہے جی ہاں کیونکہ ان کی ایسی حدیث تو مدینہ میں نہ ہو مکہ میں نہ ہو صرف وہاں ہو تو محدثین کچھ پریشان ہو جاتی ہیں بھئی یہ کیسی حدیث ہے جو یہاں پہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے ہاں کچھ مسئلہ بھی ہے تو کئی محدثین پریشان ہو جاتی ہیں جی آگے کی کی کو نا سمجھتے ہیں हुँ. لیکن اکثر ہاں اب یہ موقف م. ہے ابن تیمیہ کا م. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ پورا مسئلہ بیان کیا کہ راکی کی حدیث کو مجسم نہیں مانتے کچھ وغیرہ وغیرہ آخر میں آپ کا موقف کیا ہے ابن تیمیہ اپنا موقف دے رہے ہیں اس موضوع پہ لیکن اکثر لوگ لیکن اکثر لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے حدیث کی جانچ پر جانچ پر جانچ کا اصل بنیاد یہ ہے کہ حدیث کی صدیت اگر جید, جید ہے جید اچھی جید ہے تو قابل اس سے ہے یا شامی ہے یا کسی جگہ میں ٹھیک ہے جی مسئلہ واضح ہو گیا آپ راد موقف کیا ہے اس بارے میں کس طرح دیکھی جائے گی راوی کیسے ہیں کوفہ کے ہیں یا بسرا کے ہیں یا مدینہ کے مکہ کے الگ موضوع ہے چلیں جی اب یہاں پہ تھوڑا سا فائدہ آپ کو دینا چاہتے ہیں بےتحمیہ یہ کتاب کے موضوع سے ہٹ کر موضوع جو ان کا ہے وہ اور ہے یہ تھوڑا سا جو فائدہ اضافی فائدہ دینا چاہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے وہ عادی جمع کر دی ہیں جو کسی شہر کے ساتھ مخصوص ہیں کہ وہ آدی جو صرف کوفہ والوں نے بیان کی ہیں وہ آدیث جو صرف شام والوں نے بیان کی ہیں وہ آدھی جو صرف دمشق والوں نے بیان کی ہیں ایسی آدیش انہوں نے جمع کر دیے یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ جی سبھی بھائی پڑھیے ذرا جی جی جی جی جی جی اور یہ سب صحیح ہے سکھا ہے جی جی تابی جی یہ وہی الکما ہیں جنہوں نے عبداللہ نے مسود سے وہ حدیث بیان کی ہے وہ عورت جو خام فوت ہو گیا تھا حق محل مقرر کیا یہ وہی حکم نے کیسے جی جی صاحب یہ صاحب سنن یہ کیا چیز ہوتی ہے صاحب سنن امام رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے جس کے نام ہے سنن تو صاحب سنن امام ادی جی روایات کو ایک کتاب نے جمع کیا ہے اس کتاب میں انہوں نے تفصیل بیان کیا ہے کی کہ کون سی حادث ایسی ہیں جو محرض پہلے ملیات یہاں مسل پائی جاتی ہے اور کون سی ایسی مذہبیات ہیں جو جگر مسر مکہ پارے اور مسرا کے رہنے والے اور دوسرے لوگوں تک وہ حادث نہیں پہنچ ہاں جی ٹھیک ہے جی جی کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہے اور خود کتاب بھی موجود نہیں ہے انہوں نے لکھی تھی لیکن ہم تک پہنچ نہیں پائی ٹھیک ہے جی حدیث جی ترک حدیث کا چوتھا سبب کون سا بھائی زبانی بتایا گیا ترک حدیث کا چوتھا سباب کون سا جی اوپر دیکھیے نیچے دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو دن میں چیز نہیں بیٹھے گی اسی لیے تو آپ جواب نہیں دے پاتے آپ اب بھی کتاب میں دیکھتے ہیں جب میں سوال پوچھتا ہوں پھر کتاب میں دیکھتے ہیں تو ملتا کچھ نہیں ہے یہاں بٹھائیے ذرا یہاں بٹھائیے جی کر کے اس کا چوتھا باغ یعنی کہ ایک ایسے ایسا راوی ہے جو حافظ ہے یعنی کہ حافظہ اس کا صحیح ہے اور عادل ہے آدل کا مطلب کیا کہ فاس کو فادر نہیں ہے نتیجہ کیا آدر و حافظ کا یعنی کہ سکا ہے سکہ راوی ہے اور خبر واحد نقل کر رہا ہے تو خبر واحد کو کچھ امام جو ہیں ماننے کے لیے شرائط لگاتے ہیں شرائط کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے مثلا وہ کہتے ہیں جی ایسی حدیث کو جو خبر واحد ہے خبر واحد کہتے ہیں کسی کہ میں پہلے میں یہ مسئلہ تو حل کر لوں ایک نہیں یہ ایک تو لفظی معنی واحد کا لیکن یہاں مراد ایک نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو خبر متواتر نہیں ہے جو بھی حدیث متواتر نہیں ہے وہ کیا ہے خبر واحد ہے اور متواتر کون سی اب آپ یہ پوچھیں گے متواتر کیا ہے اب یہ مسئلہ بن جائے گا متواتر حجی ہاں متواتر یہ ہے کہ جس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جھوٹی بات ہوگی اور ہر مرحلے میں ہوں یہ لیکن یہاں میں لکھا ہوا تھا نا بس عبد العزیز میں نے لکھا تھا یہاں پہ تو عبد العزیز کے ساتھ پچیس تیس چالیس آدمی اور بھی ہوں آپ نے استاد سے بیان کرنے والے استاد کون تھا ربیا تو ربیا کے ساتھ تیس چالیس آدمی اور بھی ہوں تو سزیش کو بیان کرنے والے اور ربیا کے آگے کون تھے سہیل تو سہیل کے ساتھ تیس چالیس آدمی اور بھی ہوں سہیل اپنے ابا سے بیان کر رہے تھے ان 30, اور ہوں صحابی ابو را ابو رحرا کے ساتھ تیس چالیس صحابی بھی ہوں اتنی زیادہ تعداد ہو حدیث کو رویت کرنے والوں کی ایسی حدیث بتائیں کون سا بھائی کو حدیث بتائے گا ایک میں ایک منہ سے نہیں بھائی میں منہ میں ہاتھ دیکھنا جاتا ہوں جی؟ نہیں بھائی گفتگو نہیں ہاں ہاتھ کھڑا کریں اب اب ہاتھ کھڑا کریں بغیر آواز کے جی حدیث کو مثال جیسے کہ سورہ کی سوریہ ایسی متواتر نہیں ایسی متواتر جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہو پھر حال میں اور میں لفظ کے لحاظ سے بھی متواتر کہہ رہا ہوں صرف معنی کے لحاظ سے نہیں یہ بھائی جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ رف الدین کے عادی سے متواتر ہیں تو یہ معنی کے لحاظ سے متواتر ہیں یعنی کہ متواتر کی سنت کو اس صحابی نے بھی نقل کیا انہوں نے بھی نقل کیا تابین نے بھی بہت واقعی متواتر ہے لیکن میں وہ کہ جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں متام تبا منار جس نے جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانا <اتصاف> اس عزیز کو بیان کرنے والے صحابہ کرام بھی ستر کے قریب ہیں اور پھر نیچے بھی یہی صورتحال ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہوگے متواتر اب جو بھی متواتر نہیں ہے وہ کیا ہے خبریں چاہے اسے بیان کرنے والے پانچ ہوں چاہے چار ہوں چاہے تین ہوں چاہے دو ہوں چاہے ایک ہوں تو آپ جان گے خبر واحد کو اب کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے اس کے لیے شرائط ہے ہماری کیا شرط ہے جی آپ کی کہتے ہیں ایک امام صاحب نے شرط لگا دی کہ ایسی حدیث کو ہم کتاب و سنت کے ساتھ اس کا کریں گے مقابلہ کریں گے کتاب اگر وہ قرآن پاک کے مطابق ہے تو لیں گے قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اور جو حدیث متواترہ ہیں ان کے مطابق اگر یہ بنتی ہے تو لیں گے ان کے خلاف بنتی ہے تو ہم رجٹ کر دیں گے تو اس سے بخاری شریف کی تقریباً ساری دشیں گئی ایک دو کے علاوہ اس اصول سے بخاری شریف کی تقریباً کافی ساری دیشیں اڑ گئی ٹھیک ہے آتے آتے ہیں اس کی طرفاتے ہیں آتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ یعنی کہ پہلی شرط لگائی گئی ہے دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر خبریں واحد فکی اصولوں کے خلاف ہو قیاس کے خلاف ہو تو پھر ہماری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ سارے فقی ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے پکی ہونے چاہیے اور اگر کوئی ایسا راوی ہوگا جو غیر فقی ہے تو ہم اس حدیث کو کیا کر دیں گے کر دیں گے مثالیں میں بھی دوں گا آگے تک کے تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں وہ حدیث اہل مدینہ کے دیکھیے یہاں پہ یہی چیز ہے کہ وہ آگے چل کے بھی آتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہاں تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں کیا کچھ آیا ہے اگر کوئی ایسا معاملہ اس حدیث میں آیا ہے جس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے لوگوں کا بار بار واسطہ پڑتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ حدیث تو ہے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اگر وہ ایسی چیز ہے تو پھر باقی گامیوں کو بھی بیان کرنی چاہیے تھی کیونکہ مسئلہ اس حدیث میں وہ آ رہا ہے جس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے ہمارا تو پھر اسے بیان کرنے والے دو کیوں ہیں تین کیوں ہیں چار کیوں ہیں اب ایما اکرام نے یہ جو شرطیں لگائی ہیں یہ آپ بات نیچے سے لگائی ہیں نہیں اپنی طرف سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ نبی رسم کی احادیث میں احتیاط کی جائے لیکن کیا یہ شرطیں درست ہیں دیگر ایم کرام تسلیم نہیں کرتے اب ہم پہلی شرط کی طرف آتے ہیں پہلی شرط کیا تھی جی قرآن کی جی ہاں کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اب یہاں پہ وہی حدیث آ کہ نبی علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ایک گواہ کی بنیاد پہ اور قسم کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف کس <تصال> کے خلاف ہے قرآن کے خلاف قرآن پاک میں کیا ہے سورہ بکرا میں ہاں میں نے آپ کو پتا یہ پھر میں اتنا لکھوں یا لکھنی پڑے گی وسطو شہید جب کو مالی معاملہ ہو تو دو آدمیوں کو گواہ بنا لو دو آدمی نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک گواہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جب ایک گواہ ہے تو شریعت نے کہا پھر دو عورتیں ساتھ لے کر اگر ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ درست ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آتا اس لیے یہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہے اس لیے یہ ریجیکٹ ہو گئی ریجیکٹ ہونے کا ایک سبا پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کیا اسدیسی حدیث کے ریجیکٹ ہونے کا ایک سبا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں منحدسہ و نسیا مل حدسا و, حدسا و, حدسا و, نصیحا و نصیحا وہاں پہ میں نے کیا بتایا تھا کہ اس کی اور سندہ بھی ہیں اب جب یہ دوسرا اعتراض آیا کہ قرآن کے خلاف ہے تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے وہ تو آپ نے کہہ لیا کہ جناب دو تین سندے اور بھی ہیں لیکن یہ قرآن کے خلاف نہیں کر رہی اب تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے خلاف بالکل نہیں ہے یہ وہ چیز ہے تفسیر بھی نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک خموش ہے اگر قرآن پاک یہ کہتا کہ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ فیصلہ جائید نہیں ہے پھر ہم نے کہنا تھا یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن اس بارے میں سے قرآن نے دو چیزیں بتا دی اور باقی چیزیں نبی وسلم نے بتا دی یہ تو بہت ہے اس طرح تو آپ ایسے ریزیکٹ کرتے چلے جائیں گے پورا دین چلا جائے گا جب سکھ ابا اعتماد راوی بیان کر رہے ہیں تو اس حدیث کو لیا جائے گا اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ دعوی غلط ہے کہ قرآن کے خلاف ہے جی تصویر تب ہوگی جب خلاف ہو میرے بھائی خلاف ہے نہیں سینے سے قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے قرآن پاک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا اور نبی رسلام نے وہ چیز بتا دیا ایسی تو بڑی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی چلی جائیں گی اٹھ جائیں گی آپ کی جائیں گے جائیں گے جائیں گے جی, جی, جی جی جی اچھا جی اس کے علاوہ دوسری شرط کیا تھی ہاں جی فقی وغیرہ جی یہاں پہ میرے بھائیوں تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ چاہوں گا آپ کی ذرا دھیان سے یہ لفظ میں نے کیا لکھا ہے کون پڑے گا المسرا کیا لفظ ہے المسرا المسرا ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جس کا دودھ روک لیا گیا ہو بیچنے کے لیے دو تین دن پہلے دودھ روک لیا جاتا ہے تاکہ جو اس کے تھن ہیں وہ بڑے ہوئے نظر آئیں اور جس جانور نے بیس ہزار میں بکنا تھا وہ چالیس ہزار میں بکے گا اتنا دودھ دیتا یہ جانور ایسے جانور کو کیا کہتے ہیں عربی میں المسرا المسرا کہتے ہیں جی وہ غلط ہے کوئی شک نہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں جسے روایت کرنے والے جناب ابو ہریرا ہیں کون ہیں جناب ابو ہریرا ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا جانور خریدے جس کا دودھ روک لیا گیا ہو تو اسے اجازت ہے کہ تین دنوں کے اندر اندر کتنے دنوں کے اندر اندر <تصفح> تین دنوں کے اندر اندر وہ اس بیگ کو اس سودے کو کینسل کر سکتا ہے تین دنوں کے اندر اندر کینسل <تصفح> کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ ساتھ ایک شرط ہے وہ یہ کہ جانور کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ درے دینیوں کے ساتھ کتنی ایک ساتھ سا تقریباً کتنی بنی یہ تقریباً اندازہ ہے اڑائی کلو کہہ رہے ہیں تین کلو کہہ رہے ایک اندازہ ہے اتنی کدورے ساتھ آپ دیں گے اب یہ نبی اسلام کی حدیث ہے لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو حدیث قیاس کے خلاف ہوگی فکری اصولوں کے خلاف ہوگی تو اس کو بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے پقی ہونے چاہیے اب یہ حدیث فکی اصولوں کے خلاف ہے بکولوں کے کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک جانور ہے اس کا دودھ پیتا رہا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جانور بھی واپس کرو اور ساتھ کیا واپس کرو ایک ساتھ کھجوریں کھجوریں کیوں بھائی کھجوروں کا یہاں پہ کیا تعلق ہے یا پیسے دو دودھ کے یا دودھ کے کیا دو پیسے دو یا دودھ دو کسی کسی اور جگہ سے لے آؤ کسی اور بینڈ کا لے آؤ کسی اور گائے کا لے آؤ یا دودھ واپس کریں یا پیسے واپس کریں کھجوروں کا کیا تعلق ہے یہاں سے یہ فکی اصولوں کے خلاف ہے یا قیمت یا وہی چیز ہر معاملے میں یہی اصول چلتا ہے کہ جب آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو یا آپ وہی چیز واپس کریں یا اس کی قیمت واپس کریں کھجوروں کا کیا تعلق ہے یہاں سے تو یہ ایک مثال دی آپ کو اور بھی کئی چیزیں انہوں نے کہی ہے دیش میں جو فکی اصولوں کے خلاف ہے کہ کے خلاف ہے اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں جناب اور یہ فقیر نہیں ہے بہر دیکھیے دیکھیے دیکھیے میرے بھائی مطلب یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی کہ بدنیتی سے یہ کہا گیا ہے کہنے والے کہ آپ نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہر اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں اور یہ الفاظ کسی چار اماموں میں سے کسی امام کے نہیں ہیں بتا دیں یہ بال والوں کی بال والے لوگوں کی ہیں تو اس بنیاد پہ اس حدیث کو رد کر دیا گیا کہ یہ خبر واحد ہے اور فکری اصولوں کے خلاف ہے قیاض کے خلاف ہے اور حدیث بیان کرنے والے غیر فقیر ہیں کون ہے جناب <تصفح> ابو رہا. ان کے نزدیک جنہوں نے یہ کہا ہے وہ کہتے ہیں ابو عریرہ بس حفظ کرتے رہتے تھے اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے باللہ من ذالکہ نولود باللہ من ذالکہ غلط بات ہے برائے پوری ہونے سے بات تو اس بنیاد پہ اس حدیث کو رجکٹ کر دیا گیا اب ہماری گزارش کیا ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ بھئی عبداللہ بن مسعود کو تو آپ پقی مانتے ہیں نا <تصفيق> ان کو مانتے ہیں نا پقی <بائد> تو, <بائد> تو ان کا بھی یہی فتوہ ہے بخاری میں موجود ہے ان کا بھی یہی فتوی ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور بیچ دیا گیا جس کا دودھ روک لیا گیا ہے تو آپ تین دنوں کے اندر واپس کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ایک ساتھ یہ کس کا فتوا ہے <باللہ> مسعود کا <باللہ> <مصود باللہ> اور وہ فقی ہیں آپ سب مانتے ہیں ان کو فقیہ الحمد ہم تو سب صحابہ کرام کو فقی مانتے ہیں اور سب کے سب فقیر تھے اور جناب ابو رحرا کے کئی ایک فتاوہ ہیں جو مشروع معروف ہیں تو بہرحال جناب عبداللہ مسعود کا بھی ہے اس میں اور لوگوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے تو ایک تو اس لیے دوسرا یہ کہ جی آپ کہتے ہیں یہ فقی اصولوں کے خلاف ہے دودھ کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بھائی نبی علیہ السلام کے جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ پہ خود اصول ہیں اس کو کسی اور اصول جو آپ نے اصول بنایا ہے اس کے مطابق آپ بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس کی روشنی میں کیوں پرکھتے ہیں آپ کی ہر حدیث اپنی جانب پہ خود اصول ہے تیسرے نمبر پہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ وہ ایک ساتھ دورے دے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا دودھ کا متبادل ہے یہ ایک اخلاقی بات ہے یہ کیا ہے اخلاقی بات اگر آپ کی بات مان لی کہ یا دودھ واپس کرے یا قیمت پھر تو جھگڑا شروع ہو جائے گا دودھ کتنا تھا دس لیٹر تھا بیس لیٹر تھا تیس لیٹر تھا پھر اس دودھ کی قیمت کیا تھی یہ تو بڑے جھگڑے شروع ہو جائیں گے نبی الاسلام نے ایک مناسب مقدار بتا دی ہے کھجوروں کی دے دی جائے دودھ کم تھا زیادہ تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور آپ جو بات بتا دی اسے جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر آپ کا اصول لیں گے نا کہ یا دودھ دیں یا قیمت دیں وہاں جھگڑے شروع ہوں گے کتنا دودھ پیا بھی آپ نے اور اس کی قیمت کیا بنے گی تو یہ چند ایک باتیں آپ کو بتائیں گے میں نے اس حدیث کے تعلق سے ورنہ اس حدیث میں یہ فکی اصولوں وغیرہ کے تعلق سے بہت لمبی چوڑی لمبا چوڑا کلام ہے اس بارے میں تو بہرحال میں نے یہ چند آپ کو باتیں بتا دی ہیں جس سے آپ کو کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ایسی شروط لگائی گئی جبکہ یہ شروط باقی ایم کرام تسلیم نہیں کرتے اور تیسری شرط کیا تھی جی ایک منٹ تیسری یہ تھی جی آپ کر رہے سوال جی جی جی مخلف جی جی سدی کے انہوں نے امام صاحب کا فتوا لیا مثلا مسلہ کے موضوع پہ اس جانور کے موضوع سے دلیل جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے تلاش کی اور اس حدیث جو دلیل دوسروں کی تھی اس کو رد کرنے کے لیے یہ جو شبہات ہے یہ اپنی طرف سے انہوں نے مطلب بنائی یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ٹھیک ہے اب ایک منٹ تیسری جو یعنی کہ شرط جو لگائی گئی وہ یہ ہے اگر حدیث خبر واحد ایسی ہے جس سے عام طور پہ لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے چند لوگ کیوں ہیں وہ تو آتر ہونی چاہیے وہ تو تو, تو, تو اس کے جواب میں علماء کرام کہتے ہیں بھائی اس طرح اگر آپ کریں گے تو سب سے پہلے پھر آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کریں جس سے سب سے زیادہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ کون سی ہے ان نمل احماد بنیاد کون سا شریع عمل ہے جس میں ان ضروری نہیں ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں عمر فاروق وہ کیا ہیں تنہا ہیں دیکھیے ان نمل اماد بنیاد کو روایت کرنے والے عمر فاروق تنہا ہیں عمر فاروق سے روایت کرنے والے القما ابن وقاص ال <اللیشی مبر فور> تنہا ہے <ہیں>. کیا ہے <القمان> تنہا <القم> ہے <تنہاں القم> اور ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم اتینی تنہا ہیں ان سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن سعید الصاری کیا ہے تنہا ہے <القمان> اگر یہ اصول آپ اپنائیں گے تو آپ کی یہ حدیث جو جگہ جگہ آپ سب نقل کرتے ہیں سارے مسلک والے سارے مسلمان سب علماء کہاں وہ تو گئی حالانکہ عمر فاروق رضیا نے یہ حدیث کہاں بیان کی تھی آپ جانتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کی تھی پھر بھی ان سے نقل کرنے والے کتنے ہیں ایک اور ان سے روایت کرنے والے ایک ان سے روایت کرنے والے ایک آگے چل کے پھر بڑھ گئے ہیں لیکن پہلا طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ چوتھا طبقہ ان سبقہ آپ میں بیان کرنے والے ایک ایک ہیں تو اس سے پتا چلا کہ یہ اصول جو ہے خود آپ کے خلاف ہے کیونکہ آپ نے اس عدیز کو بار بار کئی مسائل میں دلیل بنایا ہے دلیل کے طور پہ آپ نے پیش کیا ہے تو اس لحاظ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا یہ اصول صحیح امید. نہیں ہے جی آپ پڑھتے ہیں کتاب سے جی دلیل. جی جی پتوا نہیں دیتے تھے وہ اور چیز ہوگی نا پتوا نہیں دیتے تھے وہ اور چیز ہوگی فتوا دینے میں احتیاط کرنا پتوا دینے سے ڈرنا یہ اور چیز ہے پقی ہونا نہ ہونا اور چیز ہے ایسے ہی کئی ہمارے پرانے جو سلب تھے وہ قرآن پاکی تفصیر سے بھی بچتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تفصیل جانتے نہیں تھے تفصیر بیان نہ کرنا اور چیز ہے تفصیر جاننا نہ جاننا اور چیز ہے خود جانتے تھے لیکن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کلام میں تفصیر کروں اس کی وہ غلطی نہ ہو جائے کئی احتیاط کرتے تھے کئی بزرگ اچھا ہے زائد زائد اللہ اللہ ہاں جی بیٹا آپ نے پڑھنا ہے کتاب کہاں پہ بیٹا صفا نکلا ہوا ہے نا صفا پچاس نہیں نہیں تو اس سے پہلے انچاس کے آخر میں انچاس کے آخر میں 49 نائن فورٹی نائن یہاں سے پڑے ترک حدیث کا چوتھا سبب جی میرے بھائی آواز آ رہی ہے آواز بہت آ رہی ہے کیا چکر ہے یہ کیا چکر چل جاتا ہے بریک دے دیتے ہیں آپ بریک کا کہیں لیکن اس انداز سے بریک نہ نہیں بجے یہاں جا رہے ہیں جی آپ لیٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تقلید کو واجب سمتے تھے نہیں مجھے امید نہیں ایسی مجھے ایسی, ایسی امید نہیں ہے کہ ماں ولیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہیں وہ تقلید کو واجب سمتے ہوں ایسی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے استاد نے کوئی ایسی تربیت نہیں دی بلکہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ امام صاحب نے اپنے شاگرد امام یوسف سے کہا تھا کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو میں آج ایک مسئلہ بیان کروں گا ہو سکتا ہے کل رجوع کر لوں کل میں مسئلہ بیان کروں پرسوں رجوع کر لوں تو جس استاد نے اتنی اچھی تربیت کی ہو ان کے شاگرد یعنی نہیں کہ اپنے آپ کو بلکہ امام محمد بن حسن رحیم اللہ ان کی جب دیگر احم کر کرام سے ملاقاتیں ہوئی امام شافی وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے کئی احادیث ملی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے استاد زندہ ہوتے تو آج وہ کئی فتوا سے رجوع کر لیتے ٹھیک ہے تو پرانے اما کرام ایسے نہیں تھے وہ حدیث کا بہت احترام کرنے والے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جان بوجھ کر حدیث کو ریجیکٹ کرے سوچا نہیں جا سکتا جی جی ہاں ہاں بہت ساد ہے ان میں سے ایک ابراہیم نخی ان کو ساتھ ہے نا ابراہیم نخی ہے ایک ان میں سے ٹھیک ہے حماد ان کے استاد ہیں جی بالکل الگ موضوع ہے ایک الگ موضوع ہے چلے جیسا ترک حدیث کا چوتھا سبب میرے بھائی توجہ سے اللہ آپ کو خیر دیں آواز نہ آئے اور کتاب کی طرف دیکھیے گا حدیث کا چوتھا سبب ایک امام بعض اوقات کسی حدیث کو اس لیے بھی ترک کرتا ہے کہ وہ حدیث کے راوی میں جو حافظ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا یہاں پہ کچھ مٹانا بھی ہے کچھ لکھنا بھی ہے ایک امام بعض اوقات کسی حدیث کو اس لیے بھی ترک کرتا ہے کہ, کہ کے بعد وہ حدیث کے راوی میں جو حافظ سکھا ہوتا ہے یہ مٹا دیں مٹا دیا جی آپ دیکھیے ایک امام بعض اوقات کسی حدیث کو اس لیے بھی تر کرتا ہے کہ وہ وہ حافظ و عادل حافظ و عادل سے روایت کردہ خبر واحد میں بعض ایسی شرائط کا یہ موجود ہے بعد ایسی شرائط یہ موجود ہے بعد ایسی شرائط کا اضافہ کرتا ہے جن کو دیگر علماء یہ محدثین نہ لکھیں یہاں پہ جن کو دیگر علماء تسلیم نہیں کرتے علماء یہاں محدثین کی بات نہیں ہو رہی اماموں کی علماء کی بات ہو رہی ہے میں دوبارہ پڑھوں عبارت سیٹ ہو گئی ہے دوبارہ پڑھوں اب سن لیجیے ذرا ایک امام بعض اوقات کسی حدیث کو اس لیے بھی تر کرتا ہے کہ وہ حافظ و عادل سے روایت کردہ خبر واحد میں بعد ایسی شرائط کا اضافہ کرتا ہے جن کو دیگر علماء تسلیم نہیں کرتے مثلاً جی پڑھے بیٹھا کے نمبر ایک نہیں نہیں بعد محدثین ہاں محدثین چلے باستی باستی باستی محدثین نے میرے بھائی مل گیا آپ سب کو بعد محدثین نے کسی حدیث کو جی قبول کرنے کے لیے یہ شخص کی ہے کہ کی پہلے اسے سنتھی پر, پر, پر, پر, پر دیکھ لیا جائے کہ کی کیا وہ ان کے خلاف تو نہیں کیا وہ ان کے خلاف تو نہیں یہ کتاب و سنت کے سامنے اس کو رکھا جائے اور سنت سے مراد یہاں کون سی جی سنت ہے متوازرہ وغیرہ ٹھیک ہے خبریں واحد نہیں تو یہ خبر واحد ہے کتاب اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے اور حادیث متواترہ کے سامنے پیش کیا جائے اگر ان کے مطابق نکلے تو لے لیا جائے ورنہ چھوڑ دیے جائے اب یہاں پہ آپ مثال لکھنے آپ کی طرف سے جو میں نے دی تھی آپ کو کون سی مثال دی تھی نہیں نہیں, نہیں. <سلام> کہاں کزاب شاہ دیبل یمی عربی میں لکھنا ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں اردو <سلام> میں لکھنا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں یہ حدیث ہے کبا شاہدی والیمین وباب شاہدی والیمین یہ مسلم صرف کی روایت ہے چاند چلے گی جی چاند دیکھنے میں چلے گی چاند دیکھنے کے معاملے میں چل جائے گا اس سے چاند دیکھنے کے معاملے میں چاند دیکھنے کے معاملے میں ایک کبا اگر ہے وہ چاند, چاند رمضان کا تو چل جائے گا اگر عید کا ہے تو عید میں لوگ کافی جلدی ہوتی ہے تو وہاں ندو کو آ چاہیے جی جی چلیں جی تو یہ حدیث مسلم شریف کیا میرے بھائی اور اس کا چلیں وہ آگے چل کے چلیے آگے جی جی حوالہ مسلم شریف اور راوی کا نام عبداللہ اللہ ابن عباس اور جناب ابو ہو رہا لیکن جانے وہ رہا کہ مسلم سیب میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور عبداللہ بن عباس کی Haan, تاجplain, جو ہے وہ مسلم سیب میں ہے ہاں ترجمہ وہی تو بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ شاہد گواہ مانا جانتے ہیں یمین کا مانا بھی آپ جانتے ہیں ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا جی یمنی یمین یمین یمین قسم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ معاملہ واضح ہو چکا میرے بھائیوں خموش خموشے نظر آ رہی ہیں جب میں نے آپ پوچھا ہے تو اب بولنے کی باری ہے تو اب خموش نظر آ رہی ہیں یہ مثال واضح ہے جی چلیں بعد محدثین نے راوی کے شرط لگائی ہے وہ حدیث خلاف قیاس یہ خصوصاً کا لفظ مٹا دیں یہ خصوصاً کے لفظ سے بلکہ غلط بات بن رہی ہے بعد محدثین نے راوی کے ان کی شرط لگائی ہے جب وہ حدیث خلاف قیاس سک یہ حدیث المسرا یہ لکھ لیں آپ مثال کیا حدیث المسرا ایسے لکھ لیں آپ حدیث المسرہ اور اس حدیث کا نمبر میں نے لکھا ہوا آپ کو لکھوا دیتا ہوں بخاری شریف میں ہے لکھئے بخاری میں ہے دو ایک چار آٹھ اور مسلم شریف میں ہے ایک پانچ دو چار اور میں نے کہا تھا نا کہ اس حدیث کو کے مطابق فتوا دینے والے وہ صحابی بھی ہیں جن کو سب فقی مانتے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی روایت بخاری میں ہے اس کا حوالہ لکھنی ہے عبد الحبی مسود لکھ کر آگے بخاری شریف آگے دو ایک چار نو دو ایک چار نو, ایک چار نو پہلی باری بخاری دو ایک چار آٹھ وہ, a, بہت ضرور ہے جی جی اچھا چین جی جی بعد علما نے یہ کسی شرط آگی بعد علماء نے جی بعد علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ حدیث کو اس صورت میں قبول کیا جائے جبکہ وہ لوگوں میں عام طور پر مشہور ہو چکی ہو خصوصاً جبکہ حدیث کی خصوصاً یہاں بھی جب کہ حدیث کا تعلق ایسے معاملہ سے ہو معاملہ سے ہو جس کے ساتھ عوام کو اکثر سابقہ پڑتا ہے <سلام> اور, اس اور اسی قسم کی دیگر شرائط بھی لگائی جاتی ہیں یا آخر میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ تین میرے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تین شرطیں آپ کو بتا دی ہیں اور بھی کئی شرطیں لوگ لگاتے ہیں اور بھی کئی شرطیں لوگ لگاتے ہیں تو اب یہ تیسری جو شرط ہے اس کی مثال کے حدیث ان بن یاد اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں عمر فاروق اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں السی اور ان سے روایت کرنے والے محمد ابراہیم اتمی اور ان سے بات کرنے والے چلے جی چلے جی جی چلے جی آپ کو یاد ہے ماشاء اچھی بات ہے اچھا اب آ جی پانچواں سبب اب تک کے سبب کتنے ہو چکے ہیں چار چاروں اسباب مجھے امید ہے کہ وعدے ہوں گے ان شاء اللہ یہ بریک میرے اختیار میں نہیں ہے شیڈیول کے مطابق دس منٹ باقی ہے چلے جی شیڈیول بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا احترام کیا جائے گا اگر چل اوپر سے نہیں آیا چلے جی جی کس کے بارے میں مسرہ کے بارے میں جی بال والے ہیں بال والے اب میں باقاعدہ یہ تو نہیں کہہ سکتا بہت بال والے ہیں لیکن بال والے ہیں یہ آپ کو بتایا نا کہ مثلاً یہ جو ہے کتابوں سننے کے سامنے پیش کیا جائے گا وغیرہ یہ <تصف> امام الفا اللہ خود نہیں ہے بار باری اب ایک بزدوی ہیں وغیرہ کر کے اس لیے ابھی آپ نام نہ ہیں اگر نام لکھواتا تو پہلے میں اچھی طرح چیک کرتا ایسے میں آپ کو نام لکھواتا تو اچھی بات جی وہ کرخی کی وہ اور عبارت ہے وہ تو جی ہاں اہل عرائے ہے جی اہلائے کفی کی جو رائے ہے وہ تو کچھ اور چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ علماء تھے اپنی جگہ پہ علماء تھے جنہوں نے مختلف فقہ کی تائید میں کتابیں لکھی آپ نے اپنے مذاہب کا دفاع کیا اور وہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں لکھیں اور یہ درائل وغیرہ دیے بہر اصل بات جو ہے جو ابن تعمیر رحم اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ شرائط لگا کر جب انہوں نے یہ حدیث نہیں لی تو آپ انہیں حقیر نہ جانیں بدنیتی کا حملہ ان کے اوپر نہ کریں انہوں نے اپنی طرف سے احادیث کا احترام کیا ہے کہ بھئی ایسی حدیث ہم نہیں لے سکتے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آپ نے کہی ہے کہ یہ شرائط وغیرہ انہوں نے لگائی وہ الگ بات ہے کہ اتحاد غلط تھا وہ اطلاق موضوع ہے جی چلے میرے بھائی چلیں آگے اب میرے بھائی ترکے حدیث کا پانچواں سبب حدیث حدیث حدیث صحیح بھی ہو لیکن مسئلہ بھول جیسے ہاں حدیث بھول گئے میرے بھائیو ہو اب کتاب کی طرف نہیں دیکھنا اب کتاب کی طرف نہیں دیکھنا اب دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں پہلی مثال تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور جناب عمار بن یاسر یہ دونوں کھڑے تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ اگر میں جرم ہو جاؤں مجھ پہ غسل واجب ہو جائے احترام وغیرہ کی وجہ سے اور مجھے پانی نہ ملے غسل کرنے کے لیے تو میں کیا کروں گا تو جناب عمر فاروق نے کہا کہ جب تک پانی نہ ملے تم نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا فتوا ہے نا آپ لوگ زیرے میں عمر فروق کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جناب عمر فروق کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے نماز نہیں پڑھو گے جب تک پانی نہیں ملتا تو ہم مار ملیں گے اکثر جو ہے وہ حیران رہ گئے یہ فتوا سن کر وہ کہنے لگے امیر المومین شاید آپ بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دفعہ کسی سریا میں تھے کسی جنگ میں تھے اور وہاں پہ ہم دونوں پہ گسر واجب ہو گیا تھا اور میں نے زمین پہ میں لیڑتا رہا یعنی کہ اپنے آپ کو مٹی وغیرہ لگائی اور پھر اس کو میں نے سمجھ کر میں نے نماز پڑھ لی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی پھر ہم دونوں جب نبی اسلام کے پاس آئے آپ کو واقعہ بتایا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم, تم یہ کر لیتے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ تم یوں کر لیتے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے مٹی وغیرہ جاڑی اور پھر اس سے آپ نے مسا کیا اپنے چہرے کا اور اپنی ہتھیریوں کا تو آپ امار بن یاسر سے کہہ رہے تمہیں اتنا ہی کافی تھا تو اسے پتا چلا کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے اور پانی نہ ملے وہ تیمم کر لے کیا کر لے تیمم کر لے امار بن یاسر نے جب یہ حدیث بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کہنے کہ لگے اتقل یا امار اللہ سے ڈرو کہ کیا بات ہی کر رہے ہو تم تو امار بن یاسر کہنے لگے کہ امیر کیا آپ یہ ہی چاہتے ہیں کہ میں یہ حدیث بیان نہ کروں اب عمر فاروق خاموش ہو گئے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے حدیث بیان نہ کریں کہا ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری بھی بیان کرو اب امار اتنے یاسر کو یہ حدیث یاد رہی عمر فاروق کو یاد تو اس سے ایک تو پہلا سبب کی مثال بن گئی نہیں وہ پہلے سبب کی کہ ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے اس کو ہر چیز معلوم ہو اور ہر چیز اس کے یہ اس کی مثال بھی کہیں نہ کہیں بنتی ہے اور دوسرا یہ اس کی بن گئی من حد کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ سبب بھی آ گیا کہ حدیث ترک کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ حدیث بھول جاتا ہے عمر فاروق بھول گئے ہیں تو دیگر احمد کر ہم کیوں نہیں بھول سکتے تو یہاں پہ عمر فاروق بھول گئے تھے ہمار بن یاسر نے یاد دلایا اب میں اور آپ کیا کریں گے عمر فروخ کے فتوا پہ عمل کریں گے یا مار بن یاسر مار بن, <تصفيق> بن یاسر کے پاس زیادہ علم تھا کہ عمر فروغ کے پاس ہاں اللہ آپ کے ذائقہ یہ لفظ سننا چاہ رہا تھا امار کہ یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمار بن یاسر فضیلت میں آگے ہیں علم میں آ گئے ہیں کہ عمر فروغ مسئلہ یہ ہے کہ ہمار بن یاسر حدیث بھی کر رہے ہیں تو ہم حدیث کو لیں گے لیکن کیا جنابی عمر فروق کا ناوز بلا مذاق جائے گا انہیں حقیقت جانا جائے گا نہیں بالکل نہیں ان کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی دین کے لیے جہود علمی کابشیں ہر طرح کی محنتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جیسا کہ ابن ٹین نے ایک اور کتاب میں کہا ہے صاحبہ اکرام کے بارے میں کہ ان کی جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ سمندر کے پانی کے سامنے کترا ہے دین کے لیے ان کی اتنی محنتیں کہ ان سے ان کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا دیا. تو دوسری مثال کیا میرے بھائی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ حق مہر میں مبالغہ سے کام نہ لو بہت زیادہ حق مہر مقرر کرنا یہ کیا ہے اگر کسی نے آئندہ نبی علی السلام کی بیویوں اور بیٹیوں کے حق مہر سے پڑھ کر حق مہر مقرر کیا تو میں جو اضافی حق مہر ہے وہ واپس کروا دوں گا اور دوسری بات میں کا بیت المال میں جمع کرا دوں گا اینڈ آپ کو یہ کام نہ کرے اب نبی اسلام کی بیویوں بیٹیوں کا حق میں کتنا تھا پانچ سو پانچ سو درم کتنا بنا آج کل تقریباً ڈیڑھ کلو چاندی کتنی تقریباً ڈیڑھ کلو چاندی اب اس کی کون پائی کی مجھے جلدی سے بتائے گا ایک ایک ایک گرام جاتی کلیئر صاحب اسے پوچھ بھی رہے تھے کہا ہوتا درشن آئے پوچھ رہے تھے ایک لاکھ کیا روپیہ روپیہ اچھا ریال بتائے نا یہاں کا چلے برال یہ آپ کو ایک موٹا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اس سے بڑھ کر نبی اسلام نے نہ اپنی بیٹیوں کا آگ محل کبھی دیا اور نہ اپنی بیویوں کو دیا تومرے فاروق کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جب کرے گا تو اضافی جو ہوگا وہ, وہ بیت المال میں جمع ہوگا یہ نہیں چلے گا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی وہ کہیں لیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق مہر پہ پابندی لگانے والے جبکہ اللہ تعالیٰ فرانے پاک میں کہتے ہیں وہ آتی یہ دیکھیے آتے تم اہدا ہونا کا نام کیا ہوتا ہے بہت زیادہ خزانہ. خزانہ اس ایٹ میں بتایا یہ جا رہا ہے اس عورت کا اس عورت کی گریل صرف یہ لفظ کے انتظار لیکن ویسے مسئلہ جو چل رہا ہے اس ایٹ میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں اس کو طلاق دے کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بیوی سے حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ نے اسے خزانہ دیا ہو ہوئی اس کا کیا قصور ہے طلاق آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ اس سے تعلقات قائم کر چکے ہیں ایک دفعہ تعلقات قائم ہو گیا حق مہر کا مسئلہ حل ہو گیا اب آپ کیوں اسے حق مہر واپس لیں گے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ سب بولا ہے بولا کنتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے دور کی دلیل نکالی اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ بھی حق مہر دیا ہو تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر خزانہ بھی جمع مقرر کر سکتی ہیں تو جناب عمر فاروق کہنے لگے کہ میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں اور انہوں نے فتوی سے رجوع کر لیا اگرچہ یہ روایت اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے اگرچہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اور صحیح اتنا ثابت ہے جناب مر فاروق سے کہ وہ واقعی روکتے تھے کہ مہر میں مبالغہ نہ کرو لیکن یہ کہ عورت آئی اور انہوں نے فتوا واپس لیا یہ ہوا وہ ہوا اور یہ کہ انہوں نے کہا میں بیت المال میں جمع کراؤں گا ایسی کوئی بات نہیں ہاں ترغیب وہ دیتے رہے کہ مہر میں یہ مبالغہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے نبی اسلام کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو معیار بناؤ یہ روایت ثابت ہے لیکن بہرحال ابن تیمیہ تہمیہ رحیملہ نے یہ مثال یہاں پہ دی ہے تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایک اور مثال دی ہے کہ جب جنگیں جمل ہو رہی تھی کون سی یہ کب ہوئی ہے جی؟ جناب علی, علی, علی, علی, علی, علی, علی اور دوسری جانب کون تھے حس ایشا تھی دوسری جانب اور جناب تڑہا وغیرہ زبیر وغیرہ تھے تو اس موقع پہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے جناب زبیر کو بلایا اور ان سے گفتگو کی گفتگو میں کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ایک بات کہی تھی کیا کہی تھی آپ نے کہا تھا کہ تم علی سے لڑو گے اور تم لڑتے ہوئے ظالم ہو گے ان پہ ظلم کر رہے ہو گے جناب زبیر نے کہا مجھے حدیث یاد آ گئی ابھی یاد آئی ہے اور پھر وہ لڑائی لڑے بغیر چلے گئے یہ روایت بھی ضعیف ہے یہ روایت بھی کیا ہے لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو دیکھیے یہاں پہ جناب زبید کو حدیث یاد نہیں تھی اس موقع پہ یاد آگئی لیکن یہ جو چلے دو ضعیف ہیں ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں مثلا جب نبی اسلام فوت ہوئے گئے جناب عمر فروغ نے کیا کہا تھا جو یہ کہے گا کہ فوت ہو گیا میں اس کی جناب صدیق نے ایت پڑھی کون سی کمائی کی تنوہ ہوں بھائی تون تو جناب عمر فاروق مانگ گئے اور کہا کرتے تھے کہ جب میں نے جناب صدیق کے منہ سے وہ عیت سنی تو مجھے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہو تو کیا وہ وہت نبی اسم کی فوت ان کے بعد نازل ہوئی تھی پہلے موجود تھی جناب عمر فاروق کو بھی معلوم تھی لیکن اس موقع پہ غم کی وجہ سے بھول گئے بعد میں یاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہیں کوئی بھی امام ہو وہ کسی حدیث کو بھول کر عت کو بھول کر عت اور حدیث کے خلاف اتبا دے سکتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کیا فرض ہے ہم ایت پہ عمل کریں صحیح حدیث پہ عمل کریں اور امام کے ساتھ کیا کریں ان کا احترام دلوں میں باقی رہے گا ان کی عزت باقی رہے گی اور ہم انہیں معذور جانیں گے یہ پانچواں سوال دونوں ایتیں بڑا دونوں ایتوں کا آتا ہے میں نے ذرا آسانی میں کہہ دیا دونوں کا آتا ہے دونوں بخاری میں آتا ہے جی ہاں جی ہو گیا اچھا چلیں یہ آ کے مکمل کریں گے جی